سورت الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب ما فی السماوات و فی الارض و هو العزیز الحکیم اللہ کی تصبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکیم ہے یعنی یہ پوری کائنات اللہ کی وفادار ہے اللہ کو یاد کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے اللہ سے انہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے ربیہ بن کاپ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا مگر آپ تصویر پڑھتے رہتے ہوخرج الدیل <سنسزت> وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا یہاں پر ایک واقع ہے تاریخی جس کی طرف پہلے اشارہ کروں گی تاکہ آیات سمجھ آئے مدینہ کے مشرق میں بنو نظیر کی آبادی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے تین بڑے قبیلے مدینہ کے مضافات میں آباد تھے بنو نذیر بنو قینقہ اور بنو قریضہ تو بنو نظیر نذیر کی جو آبادی تھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ تھا لیکن یہ لوگ بار بار عہد شکنی کرتے صرف ہی نہیں باقی قبائل بھی کرتے اب ایک موقع پر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی معاملے میں ان کی بستی میں گئے تو ان لوگوں نے سازش کر کے جہاں آپ تشریف فرما تھے وہاں سے اوپر چھت سے ایک پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کرنا چاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس تشریف لائے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا جا کر محاصرہ کیا اور چار ہجری میں ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا تو ابل الحشر یہ پہلا موقع ہے جب یہ مدینہ سے نکلے اور اس کے بعد اگلا موقع جب حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے اور شام کی طرف یہ لوگ جا کر بسے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں گھروں سے نکال باہر کیا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نہ کسی اور کے وہم و گمان میں تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے یعنی انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے قلعے بنا رکھے تھے اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے اسلحہ عمارتیں مضبوط گھر کاروبار ہر چیز تھا ان کے پاس لیکن کیا نہیں تھی عہد کی وفاداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کے حکموں کی پابندی وہ نہیں تھی لہٰذا دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا اس نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا خوف ڈال دیا مسلمانوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے یعنی جاتے ہوئے وہ اپنا سب سامان وغیرہ اٹھا رہے تھے اب تک انہوں نے اپنے چھتے توڑ کے اس کی کڑیاں بھی نکال کے لاد کر وہ لے گئے مدینہ سے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے یا یعنی بعد میں پھر جو کچھ بچا کچا تھا وہ ختم ہو گیا پس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو فاتب رو یا ال البسار کس بات کی عبرت کیا سبق کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کو کس طرح دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ذلت کی عملی مثال ہے اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوتنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا یعنی سرے سے ہی ختم کر دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے دو کا عذاب ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا یعنی یہ اتنی بڑی سزا اس لیے تھی کہ یہ کسی عام انسان سے معاملہ نہیں تھا انسانوں کے درمیان جو معاہدات ہیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی عہد کیا ہوا ہو کسی نے تو اس کی پابندی تو کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے عزن سے تھا اور اللہ نے یہ عزن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو زلیل و خار کر دے اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں یعنی جب باقاعدہ جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم کا قانون اور ہے اور یہ فے کا مال ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آیا بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسل و فرما دیتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے نی مالف ہے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں یما اور مساکین اور مسافروں کے لیے یعنی عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے زکوت کا قانون بھی اسی لیے رکھا گیا تاکہ مال ایک جگہ نہ ہو سوسائٹی میں پھرتا رہے یعنی سب تک جاتا رہے سب فائدہ اٹھائیں کیونکہ کوئی بھی چیز جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی مثلا اگر سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے اور ہوا اس کو اٹھا کے بادل کی شکل میں دور لے جا کے نہ برسائے تو آپ دیکھئے کہ سمندروں میں آ جائے اسی طرح جسم میں انسان کے خون سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے صحت کا باعث ہے لیکن اگر وہ سرکولیشن بند ہو جائے کہیں ایک جگہ کوئی بھی کلوٹنگ ہو جائے چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اسی طرح دیگر مثالوں سے بھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے مالی معاملات میں خاص طور پر ایسے قوانین دیے مسلمانوں کو کہ جس کے ذریعے دولت صرف چند ہاتھوں تک نہ رہ جائے اور باقی طبقات محروم نہ ہوں ان کو زکوات سے اور پھر زکوات سے بھی اگر بات نہ بنے تو صدقات اور خیرات اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کی جاتی رہے وماطا کمر رسول الف جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ وہ تقل اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں یعنی مالف ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے تھے یعنی مکہ سے چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی خاطر اس کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے تو ان کے وظائف بھی اس میں سے ہوں گے یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور یہ لوگ صرف مکہ سے نہیں بلکہ کچھ اور علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے مدینہ میں جو اصاب صوفہ وغیرہ تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں الا الصادقون کیوں کیونکہ وہ عمل سے اپنی بات کو سچا کرتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ رسول کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور دین کے راستے میں قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لاکردار الحجرت میں مقیم تھے یعنی انسار یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک ہجرت کر کے آیا ہے اور دوسرا اس کو اپنے گھر میں ویلکم کر رہا ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے ان کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو کچھ دیتے اور انصار کو کبھی نہیں بھی دیتے تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہو خود نہ بھی ہو ان کے پاس پھر بھی دیتے ہیں تو سوچیے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے پھر کیسا ایمان اور کیسا دین ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی نہ دیں اللہ کے راستے میں تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتے تھے تو آپ ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھجوا دیتے تھے تو انصاری نے کہا کہ الہ کے رسول صلی اللہ سر آپ میرے پاس مہمان بھیج دیجئے. جب یہ مہمان کو لے کے گھر پہنچے تو اتنا کھانا نہیں تھا بس اتنا تھا کہ یا گھر والے کھا لیتے تو یا مہمان کھاتا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دو تھا پک کر تو انہوں نے سلا دیا اس کے بعد مہمان کو کھانے پہ بٹھایا چراغ بجھا دیا خود بھی کچھ نہیں کھایا اور مہمان کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ ساتھ کچھ کھا رہے کیونکہ اس طرح ادروائز مہمان کھاتا نہیں تو جو کچھ تھا وہ مہمان کو کھلا دیا اور اس راز کا علم صرف اللہ کو تھا کسی کو بتایا بھی نہیں تو اللہ سبحانہ و نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی کہ یہ اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں صرف اللہ کی خاطر خا خود بھوکے بھی کیوں نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں یعنی دین بھی وہی پھلتا پھولتا ہے اچھے ریلیشن شپس بھی وہی ہوتے ہیں جہاں انسان دوسروں کو خود پر ترجیح دیتا ہے اور اگر حال یہ ہو کہ انسان خود کو بڑا سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے تو وہاں کبھی بھی خوشیاں نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل شح اکٹھے نہیں ہو سکتے یہی وہ مضبوط کردار تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے کاموں میں اتنی برکت ہوئی کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اور خاص طور پر دین کے کام میں جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ دل کی وسط ہے یعنی شاہ سے بچنے کے لیے کہا گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حرس سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی ہرس کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں ہرس نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل اختیار کر لیا اور ہرس نے جب ان سے ناطا توڑنے کا کہا یا رشتہ توڑنے کا تو وہ توڑ بیٹھے اور جب ہرس نے فس کو فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہوئے ولدینا اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی ولا تجعل ایمان قلوبنا کلو بنا آمنوا ربنا او فر رحیم اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے یعنی صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنی خیر خواہی کا اظہار دعاؤں سے بھی کرتے ہیں الم تردین <نَعْفَقُوا> کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی رفش اختیار کی یعنی ایک طرف اتنے سنسئر لوگ ہیں سچے الح ایمان اور دوسری طرف منافقین یہ اپنے کافر رہلے کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں ان سے زیادہ دوستی ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نظیر کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو منافقین ان کی حمایت میں اٹھ کڑے ہوئے کہ یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے اگر ان کو نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے لیکن بعد میں کیا ہوا کوئی ساتھ نہیں نکلا اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے یعنی بلا وجہ ان کے ساتھ وفادارییں جا کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صاف صاف مخالفت اور آپ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے تھے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا اور اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں یعنی منافقین کیونکہ نفاق کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہوتا ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے بزدلی دکھائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے کیونکہ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے وہ گلٹی کانشس ہوتا ہے وہ دل کا چور ہوتا ہے اس لیے وہ کبھی بھی جم کے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی طاقت انسان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی لوگ سامنے نظر آ رہے ہوتے اس لیے لوگ ان سے ڈرتے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو پیچھے کر دیتے اس سے نہیں ڈرتے تو جب انسان کے اندر منافقت ہوتی ہے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے فرمایا ان تم اللہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے لیکن منافق ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں یعنی تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں یہ بھی منافقت کی علامت کیونکہ ایمان انسان کو اکٹھا کرتا ہے جب انسان کے دل کے اندر بست ہوتی ہے اور وہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا ہے تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ان کے ساتھ مل جاتا ہے ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ تعاون وہ اللہ کے خاطر کر رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے ہیں اشارہ ہے کفار قریش اور بنو قینکا کی طرف جو کچھ عرصے پہلے شکست کھا چکے تھے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کی مثال شیطان کی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھے بری ذمہ ہوں مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں اور ظالموں کی یہی جزا ہے ائی اللہ دینہ امنتقل اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو لوگوں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو ول تنظر نبسما قدمت لِغَدْ اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے ہم سب سے زیادہ کنسرن آج کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا بنے گا کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے یہی ہمارا معیار رہ جاتا ہے اسی بنا پر ہمارے فیصلے مختلف ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو دو دنوں میں بانٹا ہے ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن ہے آج کا دن جو دنیا کی زندگی اور کل کا دن جو آخرت کی زندگی چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو عارضی زندگی کا نقصان کر کے ہمیشہ کی زندگی کو بچا کے رکھتا ہے اس کا فائدہ سوچتا ہے اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو قربان کر کے دنیا کا فائدہ کرتا ہے اور ہر فائدہ دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اللہ سے ڈرو یہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہو وہ تخ اللہ اور اللہ سے ڈرو یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے بات ورنہ جب تک انسان لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا ہی کے فائدے سوچتا رہتا ہے آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ان اللہ خبر یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو سب نیتیں اعمال طریقہ کار ہر چیز اس کو پتا ہے کہ تم کوئی قدم اٹھاتے ہو کس طرف کیا سوچ کے اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو وا تکون اللہ۔ ان ساسم الفاس ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا یعنی جب انہوں نے اللہ کو بھلا تو غفلت میں پڑ گئے جب انسان غافل ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع نقصان حقیقت میں کس چیز میں ہے وہ پھر صحیح سوچ نہیں رکھتا صحیح ڈسین نہیں لے پاتا یہی لوگ فاسق ہیں پھر وہ کلے چپے جہاں ضرورت پڑے اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے پھر فرمائے اسحابل جن الجنہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے نہ ان کا ایمان ایک جیسا نہ ان کی عبادات ایک جیسی نہ ان کا اخلاق ایک جیسا نہ ان کی زندگی کے طریقے ایک جیسے دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں چاہے ان کی دنیا کا کچھ نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی آخرت کو قربان نہیں کرتے لو ان ہاذل قرآن خش اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یعنی یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں کہ جن پر اللہ کی کوئی بات اس قرآن کی کوئی بات اثر کرتی نہیں اندر جاتی نہیں ورنہ یہ قرآن اتنی پاورفل چیز ہے ایسی تبدیلی لاتا ہے انسانوں کے اخلاق کردار مزاج میں ان کے اندر ایسا تخوا پیدا کرتا ہے کہ پوری پرسنالٹی تبدیل ہو کے رہ جاتی پوری سوچ تبدیل ہو کے رہ جاتی انسان واقعی ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا اس کے اندر خشیت آتی ہے توازو آتی ہے آجزی آتی ہے لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد کسی کے اندر جھکاؤ نہ نظر آئے آجزی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اندر نہیں داخل ہوا ورنہ جو حقیقی قرآن ہے وہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بٹھا دیتا ہے ایسی ان کے اندر خشیت آتی ہے جیسے پہلے پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان منا لہجا رہتی لما یا تفت کہ بعض پہاڑ جو ہے یا بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے کچھ شک کو جاتے اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے لما یہ بھی تم خشیت اللہ یعنی پہاڑوں کے اندر پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے لیکن انسان جب بے حص ہوتا ہے اللہ کو بھلا دیتا ہے غفلت کی زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے وہ تلکل امسالب ناصل اللہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی بات کس درجے میں لے رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی کون ہے وہ اللہ ہو اللہ الدیلا اللہ اللہ علیم الغبی و شہاد ہو رحیم وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا جس کو اللہ کی یہ پہچان ہو جائے کہ وہ مجھے چھپ کے بھی میں کوئی کام کروں تو دیکھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہُور رحمان الرحیم وہ بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اسے پلٹ آنا چاہیے اسے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ سبحان تعالیٰ دن میں پانچ دفعہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے ہم کو نماز کی شکل میں سال میں ایک مہینہ دیتا ہے رمضان کا پلٹنے کے لیے کہ اب بھی آ جاؤ توبہ کر لو اور توبہ کا دروازہ اپنی رحمت سے کھلا رکھتا ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی کہ کبھی بھی معافی مانگو معاف کر دوں گا پھر بھی اگر انسان نہ پلٹے تو پھر انسان سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں اللہ الدیلا اللہ اللہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک بادشاہ القدوس بہت مقدس السلام، سراسر سلامتی دینے والا المؤمن امن دینے والا المحیمن نگہبان العزیز سب پر غالب الجبار اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا المتکبر بڑا ہی ہو کر رہنے والا سبحان اللہ ہی اما پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ سبحان تعالی کا تعارف ہے تو جو اللہ کے اس تعارف سے اللہ کو پہچان جائے اس کی انصفات پر غور و فکر کرے وہ انشاءاللہ سیدھے رستے پر آ جائے گا ہو خالق الباری المسور لہ السما الحسن وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اس کو نافذ کرنے والا اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام یوسب الحماف آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کر رہی ہے اس کی پاکی بیان کر رہی ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے صورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی دیر تک اللہ کی تسمی بیان کرتے تھے سورت الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یادبی و ادب وحم لخ ادبی و اولیاء تلقون اولیا تلخون وقد وقت کا فرو من جاق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 جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ہجری میں کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا اس کی کچھ شرائط پر عمل نہیں کیا تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف اقدام کا منصوبہ بنایا لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا صرف چند مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں چونکہ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا اللہ کے گھر کی اور حرم کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہاں خون نہیں بہانا چاہتے تھے اس لیے آپ نے اس کو بالکل کانفیڈینشل رکھا اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑے مخلص مسلمان ہاتب بن ابھی بلتا جو خود تو ہجرت کر کے آگے تھے لیکن ان کے بچے ابھی تک مکہ میں تھے ان کی دیکھ بھال وہاں کے مشرقین کر رہے تھے تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر میں مشرقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصوبہ بتا دوں تو اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے اب جو ہی انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ جا کر ان کے سرداروں کو دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے آگاہ کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا بہرحال جو عورت خط چھپا کے لے جا رہی تھی حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور وہ اس سے وہ خط نکال کر لے آئے جب معاملہ کھلا تو پتا چلا کہ یہ ایک بدری صحابی ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے حضرت اللہ تعالی عنہ حسب معمول بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ اہل بدر میں سے ہیں یعنی اس وقت بھی آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا لیکن اللہ سبحانہ و نے ان آیات کے ذریعے احکام واضح کر دیے کہ دین کے معاملے میں پھر ذاتی خاندانی محبتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی کبھی انسان اپنے ذات یا خاندان یا اپنے مال کو بچانے کے لیے دین کا نقصان نہ کرے تو فرمایا تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راہ سے بھٹک گیا یعنی آئندہ کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ اس سے انسان ہدایت کے رستے سے دور ہو جائے گا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں یعنی اہل مکہ سے تم دوستی کر رہے ہو وہ تو تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے وہ تو تمہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ یعنی تمہیں واپس اپنے دین میں پلٹانا چاہتے ہیں قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد لن تنفا کم ولا اولا یوم قیامت یفسل بائی نقم و اللہ تامل اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا یعنی دنیا میں اگر ایمان پر نہیں دین پر نہیں تو قیامت کے دن خون کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے یعنی سب اللہ کی نظر میں ہے کون کیا کرتا ہے اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پھر بات سمجھائی خدق مسوت الحسنۃ ابراہیم ولدین تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون ابراہیم علی ابی اصط فرنکلا کمن اللہ من شعی کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر اپنا وطن اپنے والدین اپنے رشتے دار خاندان برادری کنبا سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا کیونکہ وہ سب شرک پر تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان سے بیزار ہوں کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے نہیں اس کے آگے انسان پوجہ پاٹ کرے تو کہا ہم نے انکار کیا اس سے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا یہاں پر دراصل عداوت بول کر وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ ایمان انسان کی محبتوں دوستیوں اور دشمنیوں کو الگ الگ کر دیتا ہے چانٹ دیتا ہے اس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے تو بنیادی طور پر اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نظریے پر کتنا یقین تھا کتنی کنوکشن تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اس میں اگر کوئی ان کے خون کے رشتہ دار بھی حائل ہو رہے ہیں تو وہ قابل لحاظ نہیں پھر فرمایا کہ ہماری اور تمہاری یہ دشمنی اس وقت تک ہوگی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ یہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ صرف ایک حصہ واقع کا بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا تھا یہ نہیں کہ انہوں نے دشمنی سے آغاز کیا تھا یہ نفرت سے آغاز کیا تھا یعنی اس سے کوئی یہ معنی نہ لے ابراہیم علیہ السلام نے بہت احترام کے ساتھ والد کو سمجھایا باقی لوگوں کو سمجھایا پھر اگلے مرحلے پر ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا پھر اگلے مرحلے پر جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے ان کو سلامت رکھا تو اپنی عملی مثال سے ان کو سمجھایا کہ سلامتی کس چیز میں ہے لیکن یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے جاننے بوجھنے دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ باز نہیں آئے اور وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے آج سے میری اور تمہاری راہیں الگ ہیں لیکن عام طور پر لوگ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے نہیں اور ذرا کسی کے اندر دیکھا کوئی چیز غلط ہے تو فورا عداوت کا اعلان کر دیتے ہیں جو طریقہ درست نہیں فرمایا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ ہو تو پھر ہماری تمہاری رشتہ داری ختم مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا یعنی جب وہ نکلے بھی تو بھی کن اچھے الفاظ کے ساتھ اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں اور ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی ربنا الکلنا کا انبنا و المصیر کل ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے رب لا تجعلنا تجا للذین کفروا واغفر لنا فرلنا ربنا ان کا انتل عزیز الحکیم اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر غالب آ کر وہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال لقت کا نم فیم اس لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا امیدوار ہو اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے اللہ اسلّال و بین اللہ قدیر و اللہ یعنی دین نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا دین عداوت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا دین دشمنی نہیں سکھاتا اس موقع پر بھی کہ جب راہیں الگ ہو جائیں تو دوسروں کی خیر خائی نہیں چھوڑنی چاہیے کہا بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی کہ شاید اللہ ان کو کسی وقت بھی ہدایت دے دے تو تعلقات پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اے انصار کی جماعت کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا پھر تم کو میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کر دی اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی یعنی اگر ایک شخص اپنے دین پر ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے تو تم بلا وجہ اسے چڑ چاڑ نہیں کرو گے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا یعنی اگر تمہیں وہ امن دیتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ بلا وجہ دشمنی نہیں کرو گے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے اشارہ اہل مکہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کی زیاتیاں کی تھیں اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اہل, خانہ اور اہل بستی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی یادینا تمہاجرات لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو ان کا امتحان لے لو ان کو ٹیسٹ کرو حدیبیہ کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں کی کچھ رہنمائی فرمائی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو اس نہیں آنے دیا جائے گا اور اس بنا پر کچھ لوگوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو مدینہ نہیں آنے دیا بلکہ لوٹا دیا اب اس میں کچھ خواتین بھی ایسی تھیں کہ جو سلح حدیبیہ کے بعد کے وقت میں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو کفار پیچھے آ گئے کہ ہماری عورتیں واپس کی جائیں کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے تو چونکہ معاہدے میں عورتوں کا لفظ نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے ان کو نہیں لوٹایا گیا تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ ہاں پہلے ان کو آزماؤ کے واقعی ایمان کی خاطر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے انسان تو صرف ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو وہ نہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال کیونکہ وہ ایمان لا چکی ہیں اب ان کا نکاح باقی نہیں رہے گا ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گنا نہیں یعنی اسلام لانے کے بعد نکاح ختم ہو گیا اب مسلمان مرد کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو وہ اگر جانا چاہے وہاں تو ان کو بھی جانے دو جو مہر تم نے اپنی بیویوں کو دیے تھے یعنی جو کافر بیویوں کو وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کے دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ کیونکہ اللہ تعالی انصاف فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی تھی ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو یعنی دوستی کا معاملہ ہو یا دشمنی کا ہر حال میں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو پابندی کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں یعنی وہاں سے آگے ہجرت کر کے اب وہ اپنے ایمان اور اپنے باقی جو دین کے احکامات کی پابندی کا وعدہ کرنے لگی ہیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی ذنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان لا کر کھڑا نہ کریں گی اور کسی نیکی کے کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چوا آپ ان سے زبانی بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے ان مذکورہ باتوں پر تم سے بات لی ہے قبور اہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے یہود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کے اوپر بے حسی چھا گئی ایک طویل مدت گزر گئی ان پر اور انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق جو ہے پھر تمہارے اندر بھی وہی صفات پیدا کر دے گا اس لیے بنا کیا جا رہا ہے